امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ نہج البلاغہ کے خطبے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں ضلعب یمانی نے ابن قطیبہ سے اور اس نے عبداللہ ابن یزید سے انہوں نے مالک ابن وہیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر تھے کہ لوگوں کے اختلاف صورت و سیرت کا ذکر چھڑا تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا ان کے مباتینت نے ان میں تفریق پیدا کر دی ہے اور یہ اس طرح کہ وہ شور ہزار و شیریں زمین اور سخت و نرم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لہذا وہ زمین کے قرب کے اعتبار سے متفق ہوتے اور اختلاف کے تناسب سے مختلف ہوتے ہیں اس پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا خوش شکل انسان عقل میں ناقص اور بلند قامت آدمی پست ہمت ہو جاتا ہے اور نکوکار بدصورت اور کوتہ قامت دور اندیش ہوتا ہے اور تبند نیک سرش کسی بری عادت کو پیچھے لگا لیتا ہے اور پریشان دل والا پراگاندہ عقل اور چلتی ہوئی زبان والا ہوشمن دل رکھتا ہے